جی بہت شکریہ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ و میں بھی آپ کی طرح بریلی شریف کا تعداد حاصل کر رہا تھا الحمد للہ اور شیخ اسامہ نے جو بھی تقریب کی ماشاء اللہ اعلی حضرت کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے الحمد للہ وہ بھی سنی ماشاء انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور اس وقت غالباً کوئی مولانا ہیں بزرگ وہاں ان کی تقریر کا غالباً ترجمہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو بہتر سمجھیں تو, تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائے اور چاہیں تو ہم اعلیٰ حضرت سے متعلق عبور کرتے ہیں یا جو بھی انشاءاللہ جس وقت آپ کی طرف سے فرمائش ہوگی اس پر ان شاء اللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ماشاء اللہ میں سب سے پہلے تو آ, اسی دوران میں فراغ بھائی کو سلام گزارش کروں گا گزشتہ دنوں حاضر ہوا تھا اور انہیں بڑا آ, میں نے मिल रहा چاہیے اردو میں لفظ نہیں مل رہا مجھے انگریزی کا لفظ مل رہا ہے وہ انہیں بہت مس کیا جس طرح میں نے دوسرے بھائیوں کا تذکرہ کیا تھا کا اور دیگر ہمارے ساتھیوں کا تو ان میں سے ماشاء اللہ جی میں مدنی چینل پر نہیں آتا ہوں لیکن مدنی چینل جاتا ضرور पर پر مدنی چینل ہے الحمد للہ اور سویٹنر آپ مجھے جانتے ہیں یہاں کافی عرصہ کئی مہین الحمد للہ حاضر ہوتا رہا ہوں آپ حضرات کے پاس اللہ کی فضل و کرم سے تو تمام بھائیوں کو سب سے پہلے تو بہت بہت سلام اور आ... اعلیٰ حضرت شریف کی بہت بہت مبارکباد اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توقع پتا فرمائے اعلیٰ حضرت یقیناً سچے عاشق رسول اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام تھے اور آج بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی تعالیٰ کا گلشن روشن اور تابع ہیں کسی نے مجھے کچھ اشعار بھیجے تھے جو مجھے بہت پسند ہے میں چاہوں گا کیا آپ کو سناؤں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا ہے جس دیکھتی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلو نے تو ہے بہت علم دین پر اگلو نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت عمدہ کلام اس کے چند کار کاروانِ عشق کے سالار ہیں کاروانِ عشق کے سالار ہیں احمد رضا منکروں سے برسرے پیکار ہیں احمد رضا اور ان کی محفل میں سکونِ قلب ہوتا ہے نصیب ان کی محفل میں سکون قلب ہوتا ہے نصیب غم زدوں کے مونی تو غمخار ہے احمد رضا اور پوچھتے کیا ہو ہمارے اعلیٰ حضرت کون ہیں پوچھتے کیا ہو ہمارے اعلیٰ حضرت کون ہیں نجدیوں کے واسطے تلوار ہے احمد رضا باقی حضور سعیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ کا وہ امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک تبارک و تعلی کا مسلمانوں پر بہت بڑا انعام ہے اور ہم سب اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہے اعلیٰ حضرت کے الحمدللہ غلام ہیں اللہ تعالی ہمیں اس غلامی میں استقامت نصیب فرمائے اور غلامی کا حق ادا کرنے کی توقع عطا کر اللہ تعالی سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے استقامت کی خاص طور پر ایمان کی حفاظت کی خاص طور پر اور بزرگوں کی محبت کی بات مجھے ایک منٹ دیجئے میں حاضر ہوا بسم اللہ اللہ حکم میں نے گزارش کیا تھا کہ رنگ رضا اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلو اور رنگ ہمیں زیر بحث لانے چاہیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ان رنگوں سے اپنے آپ کو رنگنے کی ہم بھی کوشش کریں اے کاش کہ اعلیٰ حضرت کے رنگ میں رکھ جائیں اعلیٰ حضرت والے ہو جائیں کل میں نے اعلیٰ حضرت کی نعت یا شاعری کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی اعلیٰ حضرت کی نعت یا شاعری کی خصوصیات گزارش کی تھی یقیناً اعلیٰ حضرت بہت بڑے اعلیٰ نظین بہت بڑے عشق رسول اور بہت عظیم انسان تھی اعلیٰ حضرت حرمین شریفین جب دوسری بار حاضر ہوئے تو آپ نے مدینہ پاک کی حاضری کو اصل مقصد قرار دیا خود اشار میں قصیدہ جان نور میں اشارہ فرمایا کا نام تک نہ لیا سیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک سے نہ لیا طہبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس میں کے محض کدھر کی, کی ہے اور اس کے تو پہل حاضری مدینہ کے پسل سرکار کی محبت کے پس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک کی ہے. باہر کی حور سیدی اعلی حضرت مقد المقرمہ پہنچے صورت احوال یہ رہی کہ خلیل احمد امبیڈوی گستاخ بھی وہی موجود تھا اور وہ اپنے مقتد بد کے تحت وہاں کے علماء کو غلط بیانی کر کے اعلی حضرت کے خلاف کوئی رائے اور فتوہ حاصل کرنا چاہتا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ خود اعلی حضرت وہاں مکت المکرمہ میں حاضر ہے تو بہت پریشان ہوا بڑا گھبرایا اور پھر بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مولانا شاہ سلامت اللہ عظمی کا رسالہ ہے اڈام وسلم سے علمال اور اس رسالے میں مولانا شاہ سلامت اللہ اعظمی نے یہ لکھا ہے ابتدا میں So, هو هو کے بارے میں حمد اعلیٰ اور مولانا نے یعنی مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب نے اس انداز میں اس ذکر کیا کہ گویا یہ ناد شریف بھی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں. ان پر کہ جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باقی بھی ہیں اور سب جانتے بھی ہیں. اچھا یہ تو لکھا تھا مولانا شاہ سلامت اللہ اعظم نے لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس رسالے کی تقریض میں لکھی تھی تو جس طرح ایک مصنف اور ایک مہنس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کتاب اسی طرح اگر کوئی تقریض لکھ دے تو پھر مقرر کی ذمہ داری بھی لفظ بلغتی ہو جاتی چن سے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مکہ شریف کے علماء سے پوچھے گا کہ بھئی مقرر یہاں موجود ہے اس کے خلاف تو پتہ دے اس نے حمد باری اعلیٰ والی آیت کے مفہوم کو ناد کی طرف پھیر دیا بہرحال اس نے اپنے اس مقصد کے لیے دوڑ دھوپ شروع کی آگے پیچھے جانا ملنا ملانا سب شروع کر دیا ایسے میں مفتی حنفی کمال رحمت اللہ نے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ تو خود عالم دین ہے اور حسنت کے پاس سے یہاں موجود ہیں تو یہ سوال انہی کے ذمے لگائیے اور انہی سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے وصلی اللہ عالم الآر ہو الظاہر الباطین شین علیم کے باوجود اس کتاب پر کیوں تقریر لکھ دیوں دی اس کو درست قرار دے دیا کیوں تصدیق کر دی جو مولانا جواب دیں اسے مجھے اولما میں پیش کر دیا جائے اور اولانا فیصلہ کریں کہ بھئی مولانا کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں بڑی معقول بات تھی سب کو سمجھ میں آئی بھائی بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ جب وہ مولانا خود عالم ہے جن کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ موجود بھی ہیں تو ان سے پوچھا جائے نا کہ اس کی کیا تعویل ہے یا کیا وضاحت ہے یا کیا تفصیل ہے چنا یہ بتائیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے ٹیکس فریز ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ اب ایسے میں اعلیٰ حضرت تو ظاہر ہے زیارت کی غرب سے حاضر ہوئے باہر قید جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت چونکہ وہاں کتابیں بھی اعلیٰ حضرت کے پاس موجود نہیں تھی لہذا بغیر کسی کتاب سے مدد حاصل کی اعلیٰ حضرت صرف آٹھ گھنٹے میں عربی زبان میں انتہائی مدلل مفصل اور مستقل کتاب زخیم کتاب از دولت المکی یا بل الغیبیہ تکنی فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق گفتگو اور بحث کی گئی جب یہ رسالہ علماء مکہ کے سامنے اور شریف مکہ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا تو سب حیرت انگیز انداز میں سن رہے تھے اور کر رہے تھے. ایسے میں بد مذہبوں کے ایک وکیل نے بات کاٹ کر اعتراض کرنا چاہا تو وہاں موجود اولاما نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا کہ پہلے پورا रिसाला سن لیا ہو سکتا ہے تمہارے ہر ہر شبے کا جواب آگے آتا ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب پوری کتاب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پڑھ لی گئی تو شریف مکہ نے کہا اللہ یوپی و یم نعون اللہ تبارک وطلا تو اپنے حدیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم المغب عطا فرماتا ہے اور یہ بدبخت سرکار علیہ السلات السلام کے المغب کا انکار کرتے ہیں اللہ یو پی اللہ تو عطا فرمانے والا ہے وہ اللہ یم ان کی کیا حیثیت کی یہ منع کریں یہ جی روک بہرحال اعلی حضرت کی کرامت بھی تھی اعلیٰ حضرت کی علمیت کا اظہار بھی تھا اور حقیقت کہی ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد تھی اور حضور اعلی حضرت پر پذل و کرم تھا اللہ تعالی کا کیا اعلیٰ حضرت سے ایسے ایسے ایسی ایسی کرامتوں کا ضہور تھا الحمدللہ تو ہمارے امام تو ایسے ہیں ہمارے امیر تو ایسے ہیں ہمارے پیر تو ایسے ہیں ہمارے مرشد تو ایسے ہیں, تو ایسے ہیں. الحمدللہ پھر اعلیٰ حضرت جب ہندوستان تشریف آئے تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت ضخیم شرح لکھی جس کا نام ہے الفی الملکیہ بے محبت دولت المکیہ اس کی آبھاس میں اگر آپ کو سنانے جاؤں تو آپ اشش کر اٹھیں گے حیرت کر پا, حیرت کے سمندر میں آپ ڈوب جائیں گے کہ ایسی ایسی مثالیں اور ایسی ایسی توجیحات اور ایسی ایسی وضاحتیں آلہ حضرت نے فرمائی کہ عام آن انسان کا ذہن وہاں نہیں پہنچ پائے مثال یہ تو کچھ باتیں گزارش ہو کرتا ہوں انسان کی آنکھ کی پتلی میں ایک سیاہ نقطہ ہے ہر انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے ना? انتہائی کم ہجوم کے نقطے سے یا اس کم ہجوم کے نقطے میں انسان کو پورا آسمان نظر آ جاتا ہے آفتاب یعنی سورج نظر آ جاتا ہے پہاڑ بڑے بڑے دیکھ لیتا ہے دریا نظر آ جاتے ہیں میدان نظر آ جاتا ہے سب کی صورتیں جو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک آن میں چھپ جاتی ہے اچھا انسان جو جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ متمز ہوتا ہے وہ تمیز کرتا ہے ہر چیز کی اس کو کلر بھی الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں چیزیں بھی الگ الگ نظر آ رہی ہوتی ہیں بازیں بھی ہوتی ہیں سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کسی کسی کا خوش کون ہوتا خوشی کی نہیں ہوتی وہ ہر مقدار کے مطابق دکھتا ہے تو جب ایک آنکھ کے انتہائی باریک سے نقطے میں اللہ تعالی نے یہ طاقت رکھ دی کہ وہ اطراف کی ہر شے کو نہ صرف یہ کہ دیکھ لے محسوس کر لے بلکہ تمیز بھی کر پائے اور کسی قسم کا اس کو شبہ نہ ہو کوئی چیز کسی میں مکس نہ ہو جب ایک اتنے سے نقطے میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے تو جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس نبی کی کیا شان ہوئی اور اسے کتنا علم دیا ہوگا کتنی طاقتیں دنیا ہوں گی کتنی بزرگیاں اور کرامتیں دی ہوں گی انتظار کیجیے گا میں ایک منٹ حاضر ہوں السلام علیکم جی بہت شکریہ جزاک اللہ اگلی بات ایک بہت چھوٹا سا ننا سا بیج ہوتا ہے اور اس نننے سے بیج سے ایک ایسا عظیم و درخت نکلتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے جن کی آنکھیں کھول دی ہیں وہ ان چیزوں یعنی ان شاخوں کو پتوں کو اور وہ تمام چیزیں جو اس بیج سے نکلنے والی ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے جس کی آنکھیں کھول دی ہوں وہ سب کچھ اس بیج میں دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا فہل یس طویل عامہ وسیع ام حل تصویز ظلمات کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہیں یقیناً نہیں تو جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے تو جس نے اللہ کو دیکھا ہو وہ اور جس نے اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے معافی چاہتا ہوں السلام علیکم و اللہ نہیں میری تو بات آپ سے وہ سرکار کے اس میں جمال پر جو پروگرام ہو گیا الحمد انہوں نے نہیں میرا تو بتائی دیتا وہ کہہ رہے تھے ایسی بات نہیں آپ ایک کام کیجیے آپ فارغ کبھی اگر اب رات میں فارغ ہو جائے تو چائے پی لیجیے گا بیٹھ کے بات کریں گے ان شاء اللہ اسی کر رہا ٹھیک ہے ارے نہیں بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے میں ایل کر رہا ہوں آپ کو آپ کو سن جائیں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ان اللہ میں آپ آؤ آؤ ٹھیک ہے السلام علیکم فیصل بسم اللہ رحمان معافی چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے انٹرپشن کی اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جو آبھات کی ہیں وہ میں آبھاس آپ کو کچھ گزارش کر رہا تھا جو اگر آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے یا لکھ لیں گے تو آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ الاقیت فی کی عقائد میں علامہ عبد الواب شاہرانی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ دوات کے اندر جو روشنائی ہوتی ہے جو انک ہوتی ہے اہل کش اس میں ان تمام حروف کو اور ان تمام الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں جو اس روشنائی سے اس انک سے لکھے جانے والے ہوں گے سبحان اہل کش کا عالم ہے تو جن کے دربار کی غلامی کے شرف سے یہ اہل کشف ہوئے ان کی کیا شان ہوگی حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں فرماتے ہیں جب جنین ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو عارف بل یعنی جس کو عرفان الہی حاصل ہو جائے وہ اس وقت سے آخری عمر تک کے تمام احوال دیکھتا ہے اور اگر عارف جو احوال دیکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ لکھ لیے جائیں تو یقین مانیے اس کی زندگی میں ایک ل... نقطے برابر بھی تبدیلی نہ ہو یعنی جو عارف نے دیکھا ہوتا ہے وہی سب اس کی زندگی میں ہونے والا ہوتا ہے اسی طرح صوفیہ کرام فرماتے ہیں ان کا اجماع ہے کہ انسان تمام مخلوقات کے اوصاف کا نسخہ جامعہ ہے یہ عالم صغیر ہے انسان عالم صغیر ہے اور جو کچھ عالم کبیر میں ہے پوری دنیا میں ہے جو کچھ وہ سب انسان میں موجود ہے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نوریم آیا تھی نہ صرف آفاق وفی انفیم اللہ الحق اچھا جی یہ کچھ باتیں تھیں اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے بڑے عظیم عظیم نکات دی بڑی پیاری پیاری باتیں بتائیں اس مثالے میں جو دولت المکیہ کی شرح ہے آپ بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تھوڑے سے زمانے میں بہت عظیم اور کثیر خبر لانے کی مثال سرکار کا موجوزہ معراج ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے انتہائی کم حصے میں مسجد الحرام سے مسجد افتا تک پہنچے وہاں سے سما واتے آلہ پہنچے وہاں سے سدرت المتہ تشریف لے گئے وہاں سے مقام مستوی چلے گئے مقام مستوی سے ارش اعلی تشریف لے گئے اور وہاں سے من قطع الجہ این و علا یعنی کوئی نہیں جانتا کہاں گئے یعنی وہ لامکان تھا پھر قریب ہوئے اور بہت نزدیک ہوئے دنا فتح اونا پکانا خواب اونا اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ زمین سے آسمانے دنیا کی جو مسافت ہے جو سفر ہے وہ پانچ سو سال کا ہے اور پھر اسی طرح ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت اور سفر ہزار برس کا ہے تو یوں صرف آنے اور جانے ہی کا وقت آپ ملاحظہ کیجئے تو چودہ ہزار سال درکار ہیں ساتھ میں آسمان سے سجرت المنت وہاں سے مقام مستوی وہاں سے عرش اعلیٰ تک کی مساوت اللہ کے علاوہ کون جانی یہ تشریف لے جانا صرف جانا آنا نہ تھا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آسمانوں میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مطالعہ کیا اس کا مشاہدہ کیا کرسی عرش جنت دو سب کو تفصیلی طور پر ملاحظہ کیا جملہ دقائق اور حقائق سے واقف ہوئے اور یہ سب فقط کے ایک مختصر سے حصے میں ہوا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر حقصد آفرینش سے یعنی جب سے یہ کائنات تخلیق فرمائی گئی تب سے لے کر قیامت تشریح بلکہ اس کے بھی بعد تک کے تمام امور کی خبر دی یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور دوزخی اپنی منزل میں داخل ہو گئے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ کا اعلان ہو فرماتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا سب بتا دیا سرکار نے اور کیوں نہ بتاتے اللہ تعالیٰ نے سب علم سرکار کو عطا فرما دیا معلم تکنت اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بھی بڑی مزیدار آبھات ہیں اور بڑی پیاری پیاری گزارش کی جائے اور ضرور گزارش کی جائیں گی لیکن طویل اور انتہائی کثیر وقت درکار ہے اور انشاءاللہ ہم حاضر بھی ہیں اس کے لیے کہ سرکار کا ذکر ہو تو یقیناََ سادمین کے دل اور قلب و روح کی بالیدگی ہوتی ہے الحمدللہ رب رحمۃ اور اس سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر کچھ باتیں اعلیٰ حضرت سے متعلق مزید گزارش کر کے میں آپ سے تھوڑی دیر کی اجازت چاہ کر پھر واپس آؤں گا ان شاء حضرت نے بڑے کام کیے اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک کرامت میں آپ کو بھی سناتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کا جی خوش ہو جائے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو. جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا مولانا اصغر علی صاحب کے ایک عزیز مقدمہ قصل میں گرفتار ہوئے مقدمہ چلا پھانسی کا حکم ہو گیا اپیل کی گئی منظور نہ ہوئی سب پریشان ہیں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت کچھ دیر خاموش رہے سننے کے بعد عصر کے بعد کھڑے ہو کر سہن میں اعلان کر دیا مسجد کی کہ بھائی کوئی پریشان نہ ہو پھانسی نہیں ہوگی سب حیران تھے کہ بھائی کیوں کر کہہ رہے ہیں اور یہ کون سا منسوخی کا وقت ہے باہر کیا فیصلہ ہی ہوا اگلے دن معلوم چل گیا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کوئی پھانسی نہیں اور وہ چھٹ دی گئے تو یہ تو ایک واقعہ تھا میں آپ کو کیا کیا سناؤں اعلیٰ حضرت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی چھونے کی برکت بتا دوں جسے اعلیٰ حضرت چھونے لیں سے کندن بنا دیں مولانا سردار علی خان صاحب فرماتے اپنے بارے میں کہ میں جب اسٹوڈینٹ ہوا کرتا تھا پہلے تھا تو بڑی بد شوقی تھی بے توجہ تھی لاپرواہی تھی بتاتے ہیں اساتذہ اکرام درد دیتے لیکن میری توجہ درس کی طرف نہیں ہو پاتی میں مطالعہ کتب بھی نہ کرتا نہ سبق یاد کرتا بس مدرسے میں آتا حاضر ہوتا کتاب ہاتھ میں لیتا بیٹھا رہتا کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ در کے مارے اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی نہیں آتا تھا ایک روز اچانک اعلی حضرت تشریف لائے اور میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے میں ساکت و جامد مبوط ہو کر رہ گیا کاٹو تو ہون نہیں پوچھو تو منہ زبان نہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں اعلی حضرت نے پوچھا کیا پڑھتے ہو میاں ڈر ڈر کے گھبراہٹ کے ساتھ عرض کیا ہدا یا خیر ان چرا قائم حضرت مسکرائے فرمایا ماشاءاللہ دست شفقت میرے سر پہ ٹھہرا بس اپ کا دست شفقت میرے سر سے مس ہونا تھا کایا پلٹ دی کو تو بینی کا شوق پیدا ہو گیا۔ ذہن ایسا عالی شان ہو گیا کہ میں اپنے تمام ساتھی طلبا میں ممتاز اور منفرد ہو گیا اور آج بھی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اعلی حضرت کی کے وصال کے بعد انہوں نے یہ واقعہ بتایا تھا اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی میں روزانہ کتاب کا مطالعہ کیے بغیر سو نہیں پاتا اور جب کبھی مجھے کوئی مشکل درکار آتی ہے کوئی عبارت سمجھ نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے مواضح اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی نظر کرم سے وہ الجھن دور ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت آج بھی میری مدد کر ہے تو حال تو یقیناً اعلیٰ حضرت عالم ہے اور عالم گر ہے ولی ہے اور ولی گر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی خاص فضل و کرم فرمائے اور سعیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر ظاہر فرمائے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ مجھے بھی خاص دعا میں یاد رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے عرض کے موقع پر تذکرہ اعلیٰ حضرت کریں اعلیٰ حضرت کو یاد کریں نہ صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے رنگوں کو ہمیں اپنی شخصیت میں شامل کرنا ہے اپنی زندگی میں لانا ہے اعلیٰ حضرت کی طریقۂ کار کے مطابق ایک مجاہد کی طرح سے زندگی گزارنی ہے زندگی ہر حالت میں ختم ہو جانے والی ہے اچھا کر کے جیئیں گے تو آخرت اچھی رہے گی اچھوں کے طریقے پر چلیں گے تو اچھوں کے ساتھ رہیں گے اور خدا نخواستہ معاملہ دوسرا رہا تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک کا مطالعہ جی بھائی احمد بٹ بھائی اعلیٰ حضرت کا نام میرا خیال دشمن بھی جانتے ہیں احمد رضا خان خان حضرت کا نام تھا احمد رضا تو آپ بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ اللہ, اللہ برکت دے جزاک اللہ خرین تفریح میں لذا روم میں ہوں میں اور آپ حضرات گفتگو رکھے میں بس کچھ وقت آپ کی درکار تھا اور تمام بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام رضوان بھائی تشریف لائے فرال بھائی تشریف لائے حسان بھائی ارے تموجن بھائی آگے ماشاء اللہ یا کوئی بھی بھائی تشریف لائیں تو ویلکم ہے انہیں اور میں چاہوں گا کہ رضوان بھائی کے پاس اگر وقت ہو یا فراز بھائی کے پاس وقت ہو تو اس کی بات نہیں السلام علیکم